اللہ اللہ و, و بسم و و و علیک. آپ کے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ جو دو کتابیں ہیں یہ کیا ہے عرض کیا گیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بتائے بغیر ہم کیسے جان سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے اور اس میں تمام جنتیوں کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں اور آخر میں ان کے میزا کل اور پوری فہرست کا کل بھی لکھا ہوا ہے لہذا اب اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ نہ کوئی زیادتی ہوگی پھر آپ کے بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں بائیں, بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے اور اس میں تمام دو کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور آخر میں ان تمام ناموں کا میزان کل اور اس کی پوری تعداد کا کل موجود ہے لہذا اب اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی مشکار شریف کی حدیث ناظرین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمام تر باتیں مکمل طور پر آیا تھیں ان کے سامنے ایک ایک راس مکمل طور پر آیا تھا وہ جانتے تھے ناظرین کہ دنیا میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کتنے جنتی ہیں اور کتنے دو زخی ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے امال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے اور کتنے لوگ اپنی بد آمالیوں کی وجہ سے دو زخم میں چلے جائیں گے لیکن ایک ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کبھی اس بات, بات پہ غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی جس کے بارے میں مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تمام وہ لوگ جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اپنے پیارے اعمال کی وجہ سے اپنی نمازوں کی وجہ سے اپنے روزوں کی وجہ سے اپنے زہد و تقوا کی وجہ سے حق عبد پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے مستفیض ہوں گے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ بلند مرتبہ والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے رتبے کی وجہ سے ان کو داخل جنت کر دے گا اور کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بد اہماریوں کی وجہ سے نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے روزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے زود و تقویٰ کو اختیار کرنے کی بجائے دنیاوی لذتوں میں اپنے نفس کے ہاتھوں مکمل طور پر اسیر ہو کر صرف اور صرف نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اپنا نام اس کتاب میں لکھوا دیں گے جن لوگوں کا نام اس کتاب میں دو زخیوں کے طور پہ لکھا ہے کیا ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ناظرین تو ایک بات تو ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلا دیا گیا ہے بے شک وہ لوگ جنتی اور دو زخی اپنی جگہ تو ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس مخمسع میں نہ پڑے کہ پہلے سے کن کے نام لکھے ہیں یا کن کے نام نہیں لکھے ہمیں تو یہ چاہیے ناظرین کہ ہم بہتر سے بہتر آمال کرتے چلے جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر کر اللہ کی رضا حاصل کر کر اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دیں جس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جنتیوں کے ناموں کو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر ضرور پاک نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ ولی اللہ سید جناب مولانا محمد و وبارک وسلم ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے حرد العزیز ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضام جدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خوابوں کی تعبیر میں ہم ٹیلیفون لائنز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اس محفل کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام جرید آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں کمر نماز راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں جی مفتنی ہو گیا کام نے جیڑھنے چار سال پوچھنے ہیں ٹھیک ہے بہت مختصر جلدی آپ کو جیسے پتا ہے میں بہت لہذی ہے ان کو بھی بہت جلدی پوچھ رہی ہوں پہلا تو یہ ہے کہ جیڑکر کسی کے ہاتھ پر اطرانا کہتا ہے ساتھ میں میں نے دیکھا کہ میں اپنے پپا کے ہاتھ پر اتر لگا رہی ہوتی ہوں پورے بازو پر ان کو ہوئی ہے اور میرے ایک اور انکل ہے پپا اور ایک انکل ہے ان کے ہاتھ بس کا ڈرائیور جو हो وہ غائب ہو جاتا ہے جا تو بس میں یعنی کہ بہت اچھے بس جو ہے وہ تیز ہے کافی تیز ہے تو میں اس کو نہ پوچھا میں کہتی ہوں کہ الا مجھے یقین ہے کہ تو بس کا ڈرائیور تو واپس لے آئے گا اور واپس لینا مجھے یقین ہے اور دوسرا میں کہتی ہوں کہ اگر میرے لیے موت ہے تو اللہ uh, मेरे سارے گنا موسم جیسے میں کہتی ہوں تو دیکھتی ہوں ایک دم نا بس کا ڈرائیور آ جاتا ہے ابھی فیسر آ جاتا ہے تیسرا بات میری نے کام دیکھا کہ آسمان کو بہت ادر ہے बहुत بے تہار سکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ فل آسمان سے بھرا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے اور چوتھا کام میرا یہ کہ میں نہیں دیکھا کام نے کہ میں تیار صحیح ہو کر کور بات کس کی نماز ادا کر رہی ہوں اور یعنی کہ سخوں میں کھڑے ہوتے لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ میرے خیال ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جاب آپ کو خوشمد اور سلام عرض کرتا. بسم اللہ رحمانحمد کرل نواز نے رامل پنڈی سے پہلا خواب یہ پوچھا کہ کسی کے ہاتھ پر عطر لگانا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے والد محترم کے ہاتھ پر اور اپنے انکل کے ہاتھ پر جو ہے وہ عطر لگا رہی ہیں دیکھیے عام طور پر کسی کے ہاتھ پر عطر لگائی ہے تو عطر جو ہے وہ خوشبو ہے اس سے خوشبو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات سے جس کے ہاتھ پر آپ لگا رہے ہیں اس کو فائدہ پہنچے گا اور یہاں پر چونکہ اپنے والد محترم کے ہاتھ پر یا انکل کے ہاتھ پر لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے انہیں کوئی خوشی نصیب ہوگی اور اس کے بعد دوسرا خواب یہ پوچھا کہ بس جا رہی ہے اور اچانک جو ڈرائیور کہیں چلا جاتا ہے یہ دعا کرتی ہیں کہ یا تو ہمیں تو سے امید ہے ہمیں تو پر یقین ہے کہ تو ہمیں پہنچائے گا اور اگر موت آنی ہے تو پھر ہمیں توبہ استغفار کی تفصیلات پھر اچانک جو ہے ڈرائیور آ جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے دیکھیں اس خواب کی تعدیر یہ ہے کہ یہ بس جو ہے یہ جا رہی ہے یہ زندگی ہے اور آپ جیسے سفر کر رہی ہیں تو زندگی کے سفر پر آپ گمزن ہے مم. اور دو راستے ہیں وہ دئی نہ ہو نشین سراط مستقیم اور صراط غیر مستقیم صراط مستقیم جو اختیار کریں گی تو انشاءاللہ اللہ خاتمہ بالخیر ہوگا ایمان ہوگا اور صراط غیر مستقیم اختیار کریں گی تو خاتمہ ایمان بال ایمان نہیں ہوگا مم. تو ہمیں چاہیے اور آپ کو یہاں پر یہ بتایا رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دین سے لگاؤ پیدا کریں اور نماز پن جگانا تو آپ ادا فرماتی ہوں گی تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ ابوالعالمین سے لا لگائیں یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے اور اس کے بعد یہ پوچھا نہیں کہ آسمان بالکل آسمان جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ ہے اور اس طرح ستارے موجود ہیں اور بڑا خوبصورت معلوم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ ابولا عالمین دنیا میں دین کا کوئی اچھا کام آپ کے ہاتھوں سے لے گا اس کے بعد ایک اور خواب یہ پوچھا کہ اچھے طریقے سے یہ تیار ہوتی ہیں اور کہیں پر جاتی ہیں دیکھ اور وہاں پر جو ہے عید کی نماز ادا کرتی ہیں وہاں پر لڑکے لڑکے دونوں موجود ہوتے ہیں دیکھیں عید عام طور پر جو ہے یہ خواب ہو سکتا ہے کہ یہ عید کے آس پاس انہوں نے دیکھا ہو تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عید کا جب وقت قریب آتا ہے دن قریب آتا ہے تو خیالات مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں تو جب عید کے خیالات موجود ہیں اور خیالات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور اس طریقے سے خواب دیکھا ہے تو یہ آپ کے خیالات سے سے کوئی تعبیر نہیں بالکل ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو سرگرد یہ آپ کون سا پر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جی کراچی سے بات کر رہا ہوں نام منتظر سر جی فرمائیے اچھا جی ایک پوچھنا ہے کہ جی خواب میں انتقال ہو گیا تو چار مہینے کا چکا ہے تو حالت کے خواب میں بھی ان کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ دلہن کے لباس میں سرخ رکھتے اور ضرورت کے ساتھ نا حال کے لیے اور دوسرا یہ دیکھا ہے کہ دو تین لوگوں نے ایک ہی طرح کا خواب دیکھا کہ وہ جو ہے نا اپنے ہاتھ سے جوڑے جو کپڑے ہوتے ہیں اور تو جیسے میری والدہ میری بہن کو بھی ایک دو تحفے کے طور پہ دے رہی ہیں اچھا نہیں آپ کی وائف تحفے کے طور پہ دے رہی ہیں آپ کی والدہ ان کو دے رہی ہیں میری وائف کا انتظال ہو گیا لیکن وہ توحفے کے طور پہ میری بھاؤ کو میری بہن کو دیں ٹھیک ہے میری بہن کو اور اس کے رشتے داروں نے یہ بات دیکھا ہے ان کو بھی جو ہے صوفہ دے دی ہیں کپڑے تو یہ پوچھنا چاہیے جی آن دلہن مندر جو ہے دلہن کے لباس ہے اور لیبر کے ساتھ اور بھی دیکھا ہے ان کو اچھا مفتی صاحب کچھ مطلب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اچانک انتقال ہوا ہے یا کسی بیماری کے سبب سے انتقال ہوا ہے جلدی جلنے کے بعد انتقال ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اور یہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جی کے ساتھ دیکھیے بڑا اچھا خواب ہے ان کی وائف کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ خواب میں جو ہے انہیں دیکھا ہے کہ وہ دونوں کی طرح تیار ہے زیورات پہنے ہیں اور چونکہ یہ انہوں نے بتایا کہ جل کر ان کا انتقال ہوا تو اللہ ابوالعالمین نے شہادت کا مرتبہ طاقت فرمایا اور وہاں پر یہ بڑی رحمت اور عافیت کے سائے میں ہے اس کے بعد دوسرا خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ والدہ اور بہن کو وہ آتی ہیں اور جوڑے تقسیم کر رہی ہیں اور یہ خواب ہے ان کے گھر والوں کے لیے بہت اچھا اس کا مطلب یہ کہ والدہ اور بہن کو اس اللہ اللہ کسی حوالے سے بھی کوئی خوشی فرمائے بالکل ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسے ہیں السلام علیکم جی السّلام علیکم وعلیکم وعلیکم جی اللہ کا بہت شکر ہے آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں مجھے تین خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں نام نہیں بتا سکتے جی فرمائیے جی پہلا فارم میرا یہ تھا میری مما ایٹکاس میں بیٹھی تھی اس سال ابھی لاسٹ ایئر ہے تو انہوں نے فارم میں دیکھا جو ہماری بھا بھی مما کی بہ وہ سب کو بلیک کلر کی مچھلی ہوتی ہے نا नहीं. وہ کاٹ کے دینی ہے اس میں سے بالکل اندر ریڈ خون ہے جیسے ریڈ گوشت ہے नहीं. اور سیکنڈ فارڈ یہ دیکھا کہ لال کلر کا تربوز سب کو پورے فیملی کو کاٹ کر کے دینی ہے ایٹیکاس میں ہی دیکھے زیادہ فارم اور ان کو دودھ پلا رہی ہیں دہی کھلا رہی ہیں جب اس طرح کا اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں پلیز اگر کچھ ہو تو آپ پڑھنے کے لیے بتایں اور ان کی تعبیر بتائیں دیکھیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گھر میں کوئی ناچاکی وغیرہ تو نہیں ویسے تو کوئی ناچاکی نہیں ہے بہن بھائیوں میں لیکن جب سے بھا بھی آئی ہیں تو ہمارے گھر کے بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے جیسا ہر وقت لڑائی وغیرہ اس طرح جو عام گھروں میں ہوتا ہے سمجھائے کہ جب وہ آئی ہیں تو بھابھی بن کے بلکہ بن کے آئے اور آپ کی والدہ سے یہ گزارش کریں کہ وہ بھی ان کو ایک ساخ کی طرح نہیں بلکہ ماں کی طرح ٹریٹ کریں یہ عموماً ایک پرسیپشن قائم ہوتا ہے کہ صاحب اس سے پہلے کچھ نہیں تھا لیکن جیسے ہی وہ بہو گھر میں داخل ہوئی ہے مسائل کا امبار جو ہے وہ گھر میں لگ گیا ہے لیکن اگر ذروں میں وسطیں قائم ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی ہو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جیسے میں جی سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو سلام کو کی پوری کو تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ ماننے رکھے اور میں نے دو خواب ہم کرنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ایک خواب میری ممانی نے دیکھا ہے کہ وائٹ کلر کا ڈاگی ہے وہ ان پر حملہ کرتا ہے پھر وہ اپنا جب ہاتھ دیتی ہیں تو ان کے ہاتھوں پر خراشیں آ جاتی ہیں ڈاگی کی حملہ کرنے سے دوسرا میرا یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کریزی کھا رہی ہوں اس بتا کہ Okay بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ جی آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کا جی صاحب اس سے پہلے حیدرآباد سے یہ بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ احتکاس میں بیٹھی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کی بہو ان کے لیے کالے کلر کی مچھلی لاتی ہیں اور اندر سے جو ہے وہ خور نکل رہا ہے اس کے بعد دوسرا منظر یہ دیکھتی ہیں کہ ان کی بہو انہیں خواب میں کچھ دے رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے دیکھیے یہاں پر جنےک بھائی اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں چلو کہ عام طور پر جہاں پر بہو اور سانس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بہو اپنے آپ کو غیر سمجھتی ہے سانس اپنے آپ کو ماں نہیں سمجھتی سانس سمجھتی ہے تو ہر آن ہر وقت ایسا خیال کرتی ہے کہ بہو میری دشمن ہے بہ یہ خیال کرتی ہے کہ یہ میری دشمن ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی خیال ذہن میں ہو ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا ہو تو اس اعتبار سے اس کی کوئی تعداد نہیں ہوگی لیکن اگر سے خیالات نہیں ہیں اور ان کی سانس کا رویہ بہت اچھا ہے لیکن بہ کا رویہ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بہو جو ہے یہ خواب جو ہے اس اعتبار سے کہ بہو کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں کہ کوئی معاملہ اگر ایسا ہے کہ جس سے چکلش ہو رہی ہے یہ خود بے قصور ہے ان کی بہو کا قصور ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اپنے آپ کو بیٹی سمجھیں اور اس کے بعد جو ہم علی صاحب نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی ممانی خواب میں دیکھتی ہیں کہ وائٹ کلر کا جو ہے وہ کتا ہے جو انہیں آ کر ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں کتے کو مطلقاً دیکھنا علماء نمائیں فرماتے ہیں کہ دشمن ہے جتنا بڑا کتا ہے اتنا بڑا دشمن ہے جتنا چھوٹا ہے اتنا چھوٹا دشمن ہے اب وہ آ کر حملہ بھی کر رہا ہے تو دشمن نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کر رہا ہے کاٹنے کی کوششیں کر رہا کرا تو مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی نقصان انہیں ضرور پہنچ چکا ہے یا خدا ناخواستہ مستقبل قریب نہیں پہنچے گا اللہ رب العالمین انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھے بالکل جاری رکھیں گے رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی سے ایک مختصر صفحے کے بعد دنوں درا دکھی دنوں کا سہارا آپ کا میزبان لائف ٹائم ٹرانسمیشن آپ کا میزبان اور خوابوں کی تعبیر آپ کا پسندیدہ پروگرام اس کا میزبان محمد جمید اخبار حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی جی وعلیکم السلام جنت بھائی میرے ایک سپنا میں رات کو دیکھتی ہوں نماز کے ٹائم میں خیرپور سے بات کر رہی ہوں خیر سے بات کر رہی ہوں اور سپنا دیکھتی ہیں جی ہاں جنوبہ میں دیکھ رہی ہوں بترا ہے میرے کمرے میں آ ہے بترا اس کو میں گاس کھلا رہی, رہی <t> ہوں رہی ہوں کی گاس اور میرا دوسرا خواب ہے رات کے بجے کا خواب <پتور> ہے <t> میں <پتور> دیکھ ہوں دوبارہ اپنے سپنے کو ریپیٹ اور اپنا نام بھی بتائیے کیا نام ہے آپ کو جی میرا نام آسیہ ہے اور میں ایک سپنا دیکھ رہی ہوں کہ صبح کا ٹائم نماز کا دیکھ کہ آیا ہے میرے کمرے میں اور اس کو میں گاس رہی ہوں گھاس کھلانی ہے اس کو ٹھیک جی ہاں بالکل اور ایک میرا سپنا تھا میں دیکھ رہے گا میں اور وہاں سے بہت سارے گھنے گنے سے پیڑ بھی ہیں ہر رنگ کے اور سامنے میں دیکھ رہے ہوں کاندہ نظر آ رہا ہے مجھے اور میں گھاس کی بھی جا رہی ہوں گھاس کی بھی جا رہی بالکل میرے دوبارہ آپ نے دوسرے خواب کو ریپیٹ کیجیے مفتی صاحب فرما رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا آپ کا خواب میں دیکھ اپنی اور دیکھ رہے ہوں کانبا مجھے نظر آ ندینا اچھا کانبا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے چاروں طرف سے روشنی آ رہے ہیں اس طرح گھاپ جا رہے ہیں گھاپ جا رہے سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو کیا بتاؤں سمجھ رہے پتا نہیں کیا ہو جائے لیکن گھاپ بھی جا رہے ہیں جا رہے جا رہے ہیں دھیانوں کی طرح تو دیکھ رہے ہیں دو طرف دیکھ ہی رہے آدمی ہے وہ مجھے ہے وہ ہمارے ملنے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے باہر بار کر رہا ہے باہر بار کر رہا ہے میری طرح وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے اور میں کچھ چھٹ رہی ہوں ایسے مجھے مزے میں یاد نظر آئیں اور میں دماغ کچھ سوتے ہوئے تھاپ رہی ہوں وہاں پر ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جیسے جی محمد علی خیبر نے جو ہے دوسرا خواب یہ بیان کیا کہ کلیجی کھا رہی ہیں دیکھیں اسے میں دو زاویوں سے بیان کروں گا نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کسی ایسے جانور کی جو کہ حلال جانور ہے اس کی کلیجی آپ کھا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا لیکن اگر کسی جانور کی نہیں ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے کسی جانور کی بھی نہیں ہے اور اگر حرام جانور کی تو کا مطلب ہے کہ خدا اللہ خاصتا کہیں سے آپ کو غم پہنچنے کی کہ یعنی کہیں سے آپ کو غم پہنچے یا پریشانی اٹھانی پڑے اللہ پریشانی سے محفوظ فرمائے آمد. اگر ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے مطلق کریجی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہو یعنی yani اس عمل سے آپ کو دور رہنا ہوگا یا خدا نخواستہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اسے الفاظ اپنے دوسری کسی بہن کے لیے دوسری کسی سہیلی کے لیے آپ نے نکالے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہمیں مطلقاً تمام ویورس کو محض کروں گا کہ ہمیں مطلق غیبت جیسے گناہ کبیرہ سے اجتناب برتنا ہوگا تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اس کے بعد بہن نہ خیر پور یہ پوچھا کہ صبح کے وزیروں نے خواب میں دیکھا کہ بکرا کمرے میں آ گیا ہے اور اسے یہ گھاس کھلا رہی ہے اس کا مطلب ہے انشاءاللہ اللہ نب العالمی حلال روزی اطاف فرمائے گا لیکن کچھ تگو دو یہ جو ہے وہ ہوگی کچھ مشکل کے بعد حلال روزی ان کے حصے میں آئے گی اس کے بعد یہ کی گاؤں میں ہیں اور کعبہ اور مدینہ نظر آ رہا ہے ایک آدمی ایک شخص انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور یہ کعبہ اور مدینہ کو دیکھ رہی ہیں دیکھیے اس کا مطلب اور یہ اور ہے کہ چلتی ہوئی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ نب العالمی نے ان کی زندگی کی کچھ پریشانیاں ہیں جنہیں دور فرمائی ہے یا انہیں دور فرمائے گا اور اللہ بالمی مستقبل میں انہیں امن و کا فرمائے گا اور کعبہ اور مدینہ کا نظر آنا ایک اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مدینے والے کے صدقے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور ایک حوالے سے یہ کروں گا کہ ان کا کوئی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وظیفہ ہو نوافل ہوں اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پسندیدہ بندی میں شامل جیش ہے انشاءاللہ شاء شامل کرتے ہیں جناب ایک اور طالب تعلق السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سر میں اسد بات کر رہا ہوں اسد صاحب کہاں سے بات کر رہے سر میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسن سے جیس سے بات کر رہے ہیں جی سر سے جناب جناب جناب یونان سر میں بالکل سمجھ سمجھیے یونان سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی سر اکثر آپ آپ واپس ہیں رات میں کسی دفعہ سانپ دیکھ لیا ٹھیک ہے اور جی ایسے ہی آتے ہیں اور بعد سب میں سے دوبارہ صبح اس کے پورن کرتا ہوں پاکستان کے کچھ صدقہ وغیرہ دے رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ وہ سانپ آپ کو کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے میں ویسے ہی کچھ دیکھا کالے رنگ آ یا ویسے کوئی یا خون دیکھ لیا بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یونان سے کال کی بھائی نے سے یہ بتایا کہ اکثر خواب میں سانپ دیکھتے ہیں اور کبھی سب دیکھتے ہیں کبھی جو ہے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھتے ہیں خواب میں سانپ کو دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور جتنا چھوٹا سانپ ہو یا جتنا بڑا سانپ ہو اتنا ہی بڑا یا چھوٹا دشمن ہے اب چونکہ وہ کچھ کہتے نہیں اس کا مطلب کہ سانپ موجود ہے نقصان پہنچانے کی کر رہے ہیں لیکن تا حال اب تک آپ کو نقصان نہیں پہنچا کس وجہ سے نقصان نہیں پہنچا کہ جو انہوں نے بتایا کہ جب بھی یہ خواب دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کچھ نہ کوئی سب کا وغیرہ دے دو تو. تو اس سبکے کی وجہ سے اللہ ابلعالعالمین آپ کی پریشانی کو دور فرماتا ہے اور آپ کے دشمنوں کو آپ کے سامنے بالکل بےبست کیا ہوا ہے دیکھیے یہ سب کا ایک ایسا عمل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کا دیوار ہے کہ جس کو و بالکل ٹھیک ہے بات جاری رکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنیش بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں ہم ڈیٹلہ سے بات کر رہی ہیں سارے بہت اچھے ہوتے ہیں بہت شکریہ اور میرا یہ خواب ہے کہ میری بیٹی کو آپ دیکھ رہی ہے اس ہفتے میں دو دفعہ دیکھ چکی ہے کہتی مجھے باہر کوئی بلاتا ہے اور پھر مجھے بار دیتا ہے چوڑی مار دیتا تو اس بارے میں آپ بتا دیں یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی بیمار تو نہیں ہے جی بیمار تو نہیں ہے نہیں شکر ہے لگا غصے کی تیز ہے نہیں درمیانی ہے اچھا درمیانی ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں ٹیکسلا سے کال کی مفتی صاحب آپ کی جانب جانے والے پالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں میں انڈیا کے اعظم گڑھ سے بات کر رہی ہوں آزم گڑھ ہندوستان سے فرمائیے بہن جی میں نے مطلب میں نے آج صبح ایک خواب دیکھا کہ میں ایک درگاہ کے سامنے سے آ رہی ہوں تو میں تو صحیح سلامت وہاں سے نکل آتی ہوں لیکن کوئی ہے جسے میں پہچانتی نہیں اور اسے کوئی آشیپ پکڑ لیتے یا کچھ اور وہ فوراً ہی وہیں یا بے ہوش ہو جاتی ہے یا دم توڑ لیتی میں ٹھیک سے نہیں ہوتی میری آنکھ کھل جاتی ہے اچھا آپ کسی درگاہ سے نکلتی ہیں جی ٹھیک ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں چلو آپ کی کال الیون ڈراپ ہو گئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان آزم گڑھ سے کال کی جی اٹھا میں ایک سے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی خواب میں دیکھتی ہے کہ کوئی باہر بلاتا ہے اور بلا کر گولی مار دیتا ہے گولی مارنا کسی کو یا اپنے خواب میں یہ دیکھنا کہ کوئی انہیں گولی مار رہا ہے یا یہ لڑ جگڑ رہی ہیں یا لڑ رہے ہیں کوئی ان سے ان کو مارتا ہے تو اس طرح کے خواب دیکھنے والے جھگڑوں کے یہ علماء معبرن فرماتے ہیں کہ ایسا خواب دیکھنے والے کو اپنے حال پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس کا حال کیا ہے آیا وہ غصے کا تیز ہے یا لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے یا اپنے بڑوں کا اگر میں احترام نہیں کرتا اگر ایسی چیز ہے تو اسے اپنے حال کو درست کرنا ہوگا اور اس خواب کی اس حوالے سے تعبیر میں بیان کروں گا کے تعبیر نہیں ہوتی لیکن اس حوالے سے تعبیر میں یہ بیان کروں گا کہ انہیں اپنے احوال کو اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی ضرورت بلکو ہے چھوٹے کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ عزت کا معاملہ اور بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ وہ جو غصہ جس میں مطلب وہ ذرا سا بہن بہن رہتی ہے اس مزاج کو بھی کنٹرول کرتی ہے بالکل ٹھیک ہے السلام علیکم بھائی کیا ہے جی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے بھائی الحمد للہ سب ٹھیک ٹھاک آپ نے ٹھیک ٹھاک نہیں آپ کی بہت دعائیں کہاں سے بات میں محمد اجمل بول رہا ہوں فیصلہ باد میں جی فرمائیے جنیش بھائی سب سے پہلے تو ہم نے وہ آپ کے عید کے پروگرام دیکھے ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ اور بھی وہ جتنے تحریر کے پروگرام تھے وہ بھی سب ہم نے دیکھے ہیں ماشاء اتنے اچھے ہیں یقین کریں کہ پتہ محسوس ہوتا ہے بندے کو دل سے کہ واقعی ہم کسی مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں اور اتنے اچھے یعنی کہ آپ نے ہمیں وہ مسئلے جتنے بھی ہیں ہمیں جب جو ابھی آج تک ہمیں الحمد اللہ مطلب اتنا हमें پروگرام तक ہمیں پتا ہی نہیں تھا وہ بھی ہمیں اب پتا چل گیا ہے کافی سارے ہم معلومات اسی سے ملی ہیں بہت شکریہ آج تک ہمیں کسی سے مطلب نہ تو کہیں پڑی تھی نہ اتنے مسلوں کا تھا تو سب سے پہلے سیکنڈ یہ کہ آپ کے جو الحمدللہ جو عید کا پروگرام تھا وہ بہت اچھے تھے وہ سبھی ہم نے دیکھے عید کے اسپیشل عید والے دن کے جو جتنے تھے وہاں رمضان کے مطلب جو اپنا آپ کا وہ پروگرام تھا اسے ہم سب لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اور ہم سب گھر والوں کی طرف سے اور ہماری سارے فیملی کی طرف سے آپ سب لوگ کو اور کیوٹی بی کو اس پروگرام پہ اور جتنا بھی سارے ماہر چاہتے اس پہ بہت بہت مبارک اور ہیں اچھا دوسرا جنید بھائی یہ ہے کہ میری والدہ صحباغ تو جو ہے انہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ مطلب نہیں پڑی اور رات کے وقت انہوں نے تین مرتبہ وہ رات کے وقت انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کر رہی ہیں خواب میں تو اس کا پوچھنا تھا کہ اس کا کیا ہے اسے ذرا انہیں قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے جی قرآن پاک پڑھنے کا الحمد للہ انہیں بہت شوق ہے لیکن हم... وہ پڑھی بھی نہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ کون بہ میں جی جلد کر رہا ہوں اچھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں شیخ کر رہی ہوں جی فرمائی میں نے نا خواب دیکھا تھا کافی اچھا ہو گیا پچھلے سال پچھلا روز میرے والد صاحب بیٹھے کون بیٹھا میرے والد صاحب اچھا ٹھیک تو وہ اچھا بیس منٹ میں فوٹو کھینچے اچھا ٹھیک تو وہ کہ دعا میں یہ لا لگتی ہے التظام کشا سے تو اپنے کا ادھر بھی ابھی اچھا آپ کے والد جو ہے فوت ہو چکے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ دعا اللہ سے کرو اور انتجاہ مولانا مشکل کشا سے کرو ہاں جیجنا سکسٹی رپورٹ بالکل صحیح یوجنا بہت اچھا ہے ہلو اور جی جی ہاں جی بس تو بس اتنی ہی بات ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی جمشا دیکھیں انڈیا اعظم سے میں نے یہ پوچھا کہ ایک خواب میں دیکھتی ہیں کہ درگاہ ہے اور وہاں سے یہ آ رہی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی دوسرا کوئی شخص ہے جسے یہ جانتی نہیں ہے اور اسے کوئی آس وغیرہ وہ بالآخر مر جاتا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ حب العالمین کی معرفت حاصل کرنی ہے معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مستقیم پر گامزن ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ و علام سے بچنا ہے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ والوں کا دامن تھامنا ہو گا. ان کا نسیلہ ضرور اللہ عالمین کی بارکا میں پیش کرنا ہوگا <سلام> ایسا کریں گے تو دنیا اور آخر میں یہی کامیابی کی کنجی ہے ایسا نہیں ہوگا <سلام> تو پھر ہو سکتا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم کو نہ چلا ہوا ہے اچھا دعا اللہ سے ہے اور <سلام> اس بات تجاز تجاز اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ دہلی نے یہ پوچھا کہ کتنا رُخ اپنے والد مرحوم کو دیکھتی ہے کہ وہ بیٹھے ہیں اور ان سے <سلام> کہتے ہیں کہ دعا اللہ بب سے کرو اور اتجاج ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کرو دیکھیں یہاں اس خوف کو میں چند زاویوں سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ان کے والد مرحوم کتنے رخ بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو خاتمہ ہوا ہے ایمان برخیر ہوا, جی ہوا ہے ساتھ مستقیم, دل مستقیم, دل دل مستقیم دل پر ہوا ہے جس طریقے سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ دعا اللہ سے کرو مولا علی سے کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اللہ رب العالمین سے ہی ہوا کرتی ہے لیکن حضرت علی ابھی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ رب العالمی ان کے وسیلے سے دعا کریں گے ان کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ مولا علی مشکل کا وسیع فرمائے اب یہاں پر بات وسیع کیحفوز نہیں ہے چونکہ دیکھیں نبی کریم علی گی سات وفان کا وسیلہ سب سے اعظم وسیلہ ہے ان کے بعد خلفۂ راشدین کا پھر حضرت علی اب یہاں پر تمام اولیا کاملین کے جو سردار ہیں وہ حضرت علی اللہ تعالیٰ انہیں سے جو جاری ہوتا ہے تو ان کے سبق تمام اولیا کے وسیلے سے بھی دعا کریں گے ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گی تو اللہ نبلا ضرور مدد گا دعا قبول فرمائے گا بالکل ٹھیک ہے بات جاری رکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی بول رہے جی میں بات کر رہا ہوں میں اسلام آباد سے شمیم ساز بول رہی ہوں جی میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں شمین چاذ جی سر جی بھائی صاحب کو میں آپ کو اللہ السّلام عید پر مجھے پتا چلا تھا لیکن وہ مجھ سے ہو سکیا نا کوئی مسئلہ نہیں اچھا بھائی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں اکثر خاطی مینجمنٹ کرنے والوں گی تین تو میں وہ گوشت بہت سارا دیکھتے ہیں اور وہ نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں کتی وہ گوشت بنا رہے ہوتے ہیں یا کتی گوشت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں میں بڑی پریشان ہوں اس بات سے اور میں سفر بھی دیتی ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کرتی ہوں دیکھا ہے کہ بہت سارے پن سوریہ کے بارے یا پھر وہ پڑھ رہی ہوں اور کیا کہیں مطلب اور دوسری جلدی تھینک یو یہ بتائیے تین سال سے مختلف گوشت اچھا مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں جواب دیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے شہر کو اس سالے کرتی ہیں آپ جی جی بالکل گوشت بالکل سر یہ آپ کا بہت شکریہ اپنے میں کون کی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کی کونس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر صفح خوشاندی خوین و حضرات خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جُلے اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ میں نے فارم دیکھا تھا احتکاف کے ذرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میری ممی ہوئی بھی ہے. اور میں نے دیکھا تھا کہ میں اپنے منگیتر کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوں ایک کھلی سی روڈ ہے سیدھی بالکل اور آس پاس جو ہے وہ کافی زیادہ ہریالی ہے بہت اچھا موسم ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے سر پھر تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو پانی اچھا خاصا جہاں تک نظر جا رہی وہاں تک پانی پانی نظر آتا تھا اور بہت خوشی کا ماحول ہے آپس میں ہم باہر بہت اچھی جگہ کر رہا ہوں خوشی کا ماحول ہے میں نے یہ خاص دو دفعہ دیکھا اس کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا کہ پوری اپنی شادی کا منظر دیکھا پوری تقریب یعنی دلہن کے روپ میں ان کو دیکھا ہو خود کو دلہن کے روپ میں دو مجھے اس کی بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ پروگرام بہت اچھے تھے جو عید پہ دیکھیں ہم لوگوں نے بہت ماشاء سے بہت اچھا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا اس سے پہلے بہن نے یہ پوچھا کہ اسلام آباد سے خواب میں شوہر مرحوم کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ گوشت ہی گوشت ہے وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس میں سے گوشت کو بنا رہے ہیں دیکھیں اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ مطلب خدا نا خاصہ آپ کی طرف سے اسار ثواب میں کمی ہے لیکن آپ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اشار ثواب ان کو پہنچ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی کرم سے وہ فیضیاب بھی ہو رہے ہیں اس کے بعد پن صورت وغیرہ دیکھنا تو چونکہ آپ شوہر کے لیے اشار ثواب کرتی ہیں اس کے لیے عام طور پر اس معاشرے صورت وغیرہ ہوتے ہیں اسے کھول کر پڑھا جاتا ہے صورتیں وغیرہ پڑی جاتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے اس کے بعد محمد اجلق صاحب نے فیصلہ باد سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے قرآن پاک نہیں پڑھا خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ پڑھ رہی لیکن یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی والی بات ہے کہ میں یہاں پر ایک روایت مختصر انداز میں سناؤں گا کہ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے بعد ایک مقام پر سو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ایک کہتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا دوسرے نے کہا کہ چھ لاکھ مسلمانوں نے حج کیا پہلا کہتا ہے کسی کا حج مقبول نہیں ہوا پھر خواب دیکھتے ہیں فرماتے بڑا پریشان ہوا خواب دیکھتے ہیں تو پھر دوسرا سرشتہ کہتا ہے کہ ہاں سنا مقام پر ایک شخص رہا کرتا ہے اس نے حج نہیں کیا لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے حج کے سبقے یعنی اس نے حج نہیں کیا لیکن اسے حج کا سواد بھی کہا فرمایا اس کے صدقے چھ لاکھ مسلمانوں کا حج بھی مقبول فرمایا اب مالک نے مینار پتہ فرمایا تو وہ ایک موچی تھا اور اسے ہش کرنے کا بڑا شوق تھا اس نے پیسہ جمع کیا ایک ایک گرم جمع کیا لیکن جب معلوم ہوا کہ اس کا پت پہ بھوکا پیاسا ہے بھوکا پیاسا تو اس تمام کا تمام مال جو اسے صدقہ کا دے دیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے حج نہیں کیا اس کا حج بھی مقبول ہوا بل حج کیے اور اس کے سب کے چھ لاکھ مسلمانوں کا حج مقبول ہوا تو یہاں پر ان کی واردہ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا لیکن قرآن پڑھنے کا اتنا شوق ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اتنی آہ ہے کہ اللہ رب العالمی قرآن پڑھنے کا ثواب برابر عطا فرماتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے میں یہ پوچھا دو دوران ارتقاء انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ منگیتر کے ساتھ ہی گاڑی میں جا رہی ہیں ریلی وغیرہ ہے پانی وغیرہ ہے صاف شفاف پانی بہت ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں پھر جو ہے وہ شادی کا منظر بھی دیکھا اس کا مطلب یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ ابوالعالمین نے جہاں پر ان کا رشتہ فرمایا وہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے ایک کالر شامل کریں گے السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السّلام اں سے بات کر رہی جی میں چانکور سے بات کر رہی ہوں سرمائیے جی میں نے آپ دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور اچانک پتا نہیں کہیں سے پتا چلتا ہے کہ یہ گھر اب آپ کا نہیں ہے اور ہم سب گھر والے رونا شروع ہو جاتے ہیں تو تبھی میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے ابو سے بات کرتی ہوں تو ابو کا فون آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جس آدمی کے ساتھ میرا ایکسیڈینٹ ہوا تھا وہ آدمی مر گیا ہے اور ابو بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان اور امی کو کہا پاتا ہے کہ ہمارا گھر جیسے پہلے زمانے میں ہوتے تھے ویسے کھڑکی کے اوپر کوئی شیڈ بنی ہوئی ہے وہاں سے کوئی چیز دیکھ رہی لیجیے عجیب سی چیزیں یہ بتائیے میری بہن کی گھر جو جس میں آپ رہتے ہیں رہائش آپ کی یہ آپ کا اپنا ہے جی ہم نے بنایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی جو کسی کوئی ایسی بات نہیں پریشان ہونے کی بات یہ ہے کہ خواب میں انہیں نظر آتا ہے کہ گھر آپ کا نہیں ہے اور گھر جو ہے وہ خالی کرنے کی طرف اشارہ ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ دین سے تھوڑی دوری ہے تو دین سے دوری کو ختم کر کے دین سے قریب ہو جائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پنجگانہ نماز ادا فرما کے بعد اب تک اللہ ربیلی رمبی ماسکو بڑے کی کست کریں اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ خدا نا فائننشلی طور پر یا گھر کے حوالے سے کوئی ہلکی ہلکی پریشانی آ سکتی ہے محب محب رب اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے تمام یوزر کو محسوس کریں شامل کرتے ہیں جناب ایک السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جلد سر میں لوگوں سے فاطمہ بات کر رہی ہوں تھوڑا سا اونچا بولیں گی بھائی میں لوگوں سے فاطمہ بات کر رہی ہوں جی پہلے تو میں اپنی امی کی طرف سے آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں please, आ, please, میری please. امی کی طرف سے آپ سب کو سلام وہ آپ کے سب پروگرام جو شہری اور رمضان میں آتے تھے وہ دیکھتی تھی اور وہ بہت زیادہ ان کی تاریخ کرتی ہیں وہ کہتی مجھے جو کچھ اس سے سمجھ آیا وہ میرے والدین نے بھی کبھی نہیں مجھے بتایا ماشاء اللہ اور جو اسلام کی نالج مجھے ملی وہ کہیں اور سے نہیں ملی ماشاء اللہ تو آپ میری امی کے لیے خاص طور پر دعا کریں کیونکہ وہ بہت بیمار رہتی ہیں اکثر اہا اہا. تو ان کو ہمیشہ میرا جب, جب بھی کال لگی ہے نا ان کی یہی مدے رہتی تھی ناراضگی کہ میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتی ارے ارے ہاں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملاجلا نصیب کرے ام. اور میرا خصوصی سلام ان کو عرض کیجیے گا جی اور پہلے اب میرا خواب ہے پہلے تو میرے ابو کے ہے میرے ابو نے نہ دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور اصل کی نماز ادا کرنے لگے ہیں یہ ابو کا خواب ہے اور دوسرا میری امی کا خواب ہے کہ یہ امی نے بالکل اذان کے وقت دیکھا رمضان میں کہ وہ وضو کر رہی ہیں کیونکہ میری والدہ تو اب تک بیمار رہتی ہیں تو سات سال سے نا انہوں نے روزے نہیں رکھے uh -huh. اور وہ اس بات پہ بہت دکھی بھی رہتی ہیں کیونکہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتی uh -huh. کیونکہ ان کی طبیعت ہر جگہ خراب رہتی ہے رمضان میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ فجر کے وقت نہ آسان ہو رہی تو وہ وضو کر گئی ہیں uh -huh. تو یہ خواب ہے والدہ کا اور دوسرا خواب ہے والدہ کا کہ ایک بہت بڑا گارڈن ہے uh -huh. اور بہت خوبصورت گارڈن ہے اس میں uh -huh. بہت زیادہ انار کے کیلے کے آم کے جتنے بھی होते ہوتے ہیں सबके سب کے तो ہیں تو मेरे छोटे भाई میرے چھوٹے بھائی کو کہتی ہیں کہ کیا کھاؤ से پہلے پھلوں میں سے تو میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے جو तो دیتے ہیں امی پہلے تو امی پھر سب سے پہلے या کیلے اتارتے ہیں हैं دو یا को कहती اتارتی ہیں تو بھائی کو کہتی ہیں پہلے یہ کھا لو تو پھر میں بھی کھا لیتی ہوں اس کے بعد پھر ہم پھل کھاتے ہیں تو یہ خواب دیکھتی ہیں اور اس گارڈن میں نا اپنی پھپھوں کو بھی دیکھتی ہیں हुँ. یعنی میری جو امی ہے نا یعنی امی کی نند یعنی میری پھپھو ان کو بھی دیکھتی ہیں اس گارڈن بس اتنا آپ کا پھپھو جو ہے وہ حیات ہیں اور ایک میں نے ایک تو جان ہے کہ میری امی کی یہ خواہش ہے کہ آپ جب بھی پروگرام کریں نا تو ان کے لیے دعا ضرور کروایا کریں کیونکہ ہمارے گھر میں نا بہت سی مشکلات ہیں اللہ کریم و بہن تمام لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے اور مطلقاً تمام لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں اسی سب کچھ فرما رہے ہیں ذرا جواب دیجیے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کی پھپھو حیات ہیں ہلو آپ کی کال ڈراپ ہو گئی یہ ان کے لاہور سے فاطمہ بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے والد نے خواب میں یہ دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنے کے بعد اثر کی نماز ادا کر رہے ہیں دیکھیں وضو کرنا نیکی کی طرف جو ہے وہ سبقت اختیار کرنا ہے اس کے بعد اثر کی نماز یعنی اللہ رب کی بارگاہ میں جھکنا اور خاص طور پر کے وقت اس کا مطلب یہ ہے اس کی تعبیر یہ کہ اللہ رب العالمی ان کے کچھ فائنینشیلی پرابلمس ہیں انہیں دل فرمائے گا اور رسک کی تنگی کو دور فرما کر اس میں پیدا فرمائے گا اس کے بعد یہ دیکھا کہ ان کی والدہ جو وضو کر رہی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی عبادات قبول فرمائی ہیں اور روزہ جو یہ نہیں رکھ پا رہی اپنی بیماری کے عذر کی وجہ سے اور اس پر شرمندہ ہیں اور اس پر جو بہت خفا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں جو سوا پتا فرمایا ہے اس کے بعد یہ خواب دیکھتی ہوں کہ والدہ کا ایک بہت بڑا جو ہے ہے اس نے انار کیلا تمام چیزیں موجود ہیں اپنے چھوٹے بیٹے کو جو کیلا دیتی ہیں اس کے بعد چیتن کے طریقے کھا لو اس کے بعد اور بھی ہم فروٹ جو وہ کھائیں گے اس کا مطلب یہ کہ جو بھی پریشانیاں ہیں ان اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا یہاں پر میں آؤں گا اس خوب کی طرف جو قبل نواز صاحب نے رول سے پوچھا تھا کہ اچھے طریقے سے تیار ہو کر نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں عیدگاہ میں اور وہاں پر ملک کرتا ہوں نہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں سب ہیں دیکھیں یہاں پر ایک تو میں نے تعبیر یہ بتائی کہ اگر خیالات ہیں تو خواب کی تعبیر نہیں ہے لیکن خیالات اگر نہیں ہے تو یہاں پر نیکیوں کی طرف سب بتائی جا رہی ہے کہ یہ بہت کی ہر عبادات کا اہتمام کرتی ہیں لیکن وہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کا ایک مقام پر ہونا یہاں پر تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پردے میں کچھ کوتاحی ہو رہی ہے تو میں ان کروں گا دوں گا کہ سورہ نور کو اس کی ان انشاءاللہ پردے کے ان شاء اللہ السلام علیکم وعلیکم جی. السّلام جی کبل بات کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائی آ, جی میرے سے پہلے تو یہ کہنا ہے مفتی صاحب کو بہت بہت سلام وعلیکم السلام, السلام. آ, جی آپ لوگوں کے عید کے پروگرام بہت اچھے تھے اور ماں سے جو عید ہی جو ہم دکھائے وہ بہت زبردست تھے کامیابی تھی آمی. آمی. دراصل میرے دو خواب ہیں پہلا میرا خواب یہ ہے کہ میرے جو پاپا کی جو ٹین پرفارمنس بات ہو چکی تھی تو اگر وہ میری مما کے خواب میں کنٹینیوس آئے جا رہے ہیں تو وہ کبھی احرام میں نظر آتے ہیں تو کبھی کوئی کو ہر زیادہ چیز نظر آتی ہے باشا. اور ایک گوشت نظر آتا ہے جو بالکل فریش ہے آ, وہ اور میرے پاپا مما کو کبھی بیٹرائن لے کے جاتے ہیں اس کے حوالے سے پوچھنا ہے دوسرا یہ خواب ہے کہ میں نے اپنا ابراڈ میں جہاں پہ اپلائی وہ کمپنی کا نام وہ کمپنی کی روڈ سب کچھ میرے ہاتھ میں 3 ویک سے کنٹینیو پائے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کی جی مکشا جی کنل بہن کا لاہور سے یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی والدہ کے خواب میں ان کے والد مرحوم جو ہے وہ حالت احرام میں آتے ہیں کبھی جو ہے وہ کہیں پر لے کر بھی جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر کہیں لے کر جانا تو عام طور پر ایک شوہر بیوی بی کو کہیں نہ کہیں لے کر جاتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی بی ان تمام کیفیات کو ان تمام حالات کو یاد کرتی ہے تو اس منظر کی تعبیر نہیں ہے لیکن حالت احرام میں دیکھنا ان کے والد کے والد مرحوم کی بخش کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب نے ان کی بخش فرمائی با ہے با اور ہماری تو آپ ہی کیرلا سوار کر رہا ہوں کہ بہن نے پھر یہ دیکھا کہ جہاں پر انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو دو تین ہفتوں سے دو تین مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کمپنی کا نام اس کمپنی کو دیکھا انہوں نے اس کا دیکھیں دو زاریوں سے میں تعبیر بیان کروں گا ایک یہ کہ اگر یہ ہر وقت سوچتی ہے تو پھر کوئی تعبیر نہیں ہے لیکن سوچتی نہیں ہے تو انشاءاللہ جہاں پر انہوں نے اپلائی کیا ہے وہاں پر ان, کا ان کی جاب جو ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. شامل کرتے ہیں جناب ایک اور السّلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ آپ کون صاحب کہاں سے جی میں جی شاہ صاحب کیا ہوئی ہے ہلو میرا خیال ہے شاید کی کال ڈراپ ہو گئی جی صاحب آپ جو بات ایک فرما رہے تھے اب دیکھیں یہ کی مختلف تعریفیں مختلف اعتبار سے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ خواب اچھے برے دیکھا کرتے ہیں اور بارہا اس کا تذکرہ عموماً ہماری گفتگو میں رہتا ہے اب چونکہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے الحمد اور اب ایک نارمل روٹین جو مطلب لائف ہے وہ ہمارے سامنے ہے بات یہ ہے کہ رمضان میں تو زوز و کی پابندی بھی تھی نمازوں کی پابندی تھی روزے بھی رکھے جا رہے تھے کلام پاک کی تلاوت بھی تھی یہاں پر آ کے شیطان جو ہے وہ غلبہ کرتا ہے تو اگر خواب مختلف ہوں یا ڈسٹرب ہوں اس اعتبار سے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ صحیح سمت اختیار کی جائے؟ اس کے یہی کرنا چاہیے کہ اپنے احوال پر غور کرے کہ اس کا حال کیا ہے اگر سیات مستحقیم کی جانب ہے نماز پنجگانہ ادا بھی کر رہا ہے ماہ رمضان میں جو تقوام پرہیزگاری اختیار کی تھی ماہ رمضان کے بعد اسی کی کنٹینیوٹی ہے اگر ایسا ہے تو پھر صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے حال پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر انقلاب جو ہے وہ برپا کرے انقلاب یہ کہ سیاح مستقیم پر گامزن ہو جائے تو اور شامل کریں گے، السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام زریش بھائی بول ہیں جی میں بات کر رہا ہوں اچھا بھائی سارے کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی اللہ کا بات آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا بتاؤں بہت اچھا کیا ہے بہت شکریہ میں نے مسئلہ آپ کون اور کہاں سے بات کر میں کراچی سے بول رہی ہوں تو میں نے فارم دیکھا تھا کہ جیسے میں اپنی ساتھ کے ساتھ بازار جاتی مارکیٹ میں تو وہ نا کچھ کرتی ہیں تو میں ہلو کی کال ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب میرے خیال میں شاید وقت بھی نہیں راستیں اور آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں آج کا پروگرام تھا ان شاء اللہ سے یورپ اسپیشل میں رات ایک بجے دوبارہ ملاقات ہوگی رمضان میں بہرحال خوابوں کی تعبیر آپ آن آف آن آف دیکھتے رہے لیکن اب الحمد للہ یہ ہے ہفتے کو رات 9 بجے اور رات ایک بجے پاکستانی وقت کے مطابق یورپ اسپیشل تب تک کے لیے اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اس دعا شمید شکین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی بناس. Allah Hafiz Ya